کمپیئر کر لیا جائے تو یہ اسی کا شعر ہے برتری کا جس سے اقبال نے بالج برین کی پیشانی پشان کو یہ لکھا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نازک پر مرد نرم نازک بے اثر تو برتری بی سامنے آتا ہے اور اس کو یہ جن تر کے میں جگہ دے رہا ہے ہم معلوم نہیں کہ کون سی ادا اس کی اس کو پسند آئی ہے پہلی بیوی کی طرف سے بتظن ہوا تو یو انڈیفرنٹ اور دوسری کے متعلق ستیہناج خود ہی جھوٹ بول کے ٹیسٹ کرنے لگ گیا اور پھر جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد سر گھر آگ ہی دے دیے سر گرو گورکھ چلے گئے اور پھر اس کے ہاں ویدانت کی یہ ساری کتاب ہے ساری دنیا کی بے وفائی اور یہ بے ثباتی اور فانی یہ ہے اس کا کلام جتنا بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ بنواسوں کا سب ہوا کرتا ہے ان کے یہاں کا میں نے اس میں دیکھا اس کے ہاں سے ایک کی ایک چیز تھی وہ یہ تو بالکل جیسے یہ سنیاسی ان کے یہاں کہ بابا دنیا کچھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو یہ بے وقاف ہے کرتی ہے تو اقبال کو کوئی چیز باہر ہاں پسند آئی تو یہ اس کو بھی لے آیا ہے میں نے کہا ہے نا کہ یہ داس میں پہنچتے تھے تو میں سمجھنا جس طرح نالو جنٹین لے آ گیا نا ہو جائے ہو گیا ہے بالکل وہ حرارت یہ ٹھیک کہتا تھا کہ وہ نہ ملنے کے اندر ہی حرارت ہوتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد بالکل پھیکا ہو گیا ہوا ہے نا پوریاں را در کسور در خیام نالائے من دعوتیں سوزے تمام وہ جو اوپر نظم پڑی تھی وہ آ یقے از خیمہ سر بے رو کشی تھی تو نہیں ہوئی آ یقے از خیمہ سر بے رو کشی گا دگر از غرفہ رخ دینو منہ تو دین ہر دلیرا در بہشتے جا داؤں غرفہ کھڑکی جروکا لیکن اوپر کی منزل میں جو ہوٹے ہو کے شارے سے کی ہر دلے را درد ہشتے <وغم> جاویداؤں دادماز درد و غمیں آن خاک داؤں کوئی کشمیر کا درد وہی دیا زیر نب خندید پیرے پاک لاد رومی گفت اے <اں> جادو گرے ہندی نجاد آن <اں> نوا پر داز ہندی را دا نگر شبنم سہزے نگاہے की نرتری کی طرف کہا ہے نر آئے کے نامش برتری چتر تے اون تحاب آزری ایسا بادل جس میں سے آگ برستی ہے صحاب آزری اچمن از جز گنچے نو رس نکی نغم سور ماں او را کشید بادشاہ با نوائے ارجمند ہم دفکر اندر مقام بلند نقش خوب نقش خوب بند از فکرے شگر ندرت والا نادر یک جہاں مانی نہا اندر دوہر کارگاہ زندگی را بحرمس او جمس تو شیر او جام جمس ماں بتاظیم ہنر برخاستم ہے دیکھا نا پھر بھی کوش میں آیا ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں تعلیم ہنر کہہ کے صرف آٹھ کی تعلیم تعظیم کی وجہ سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے باز با وی سہبت ہاراستےم کہا اس سے کہ اے کے گفتی نکتا آئے دل نواز مشرق آس گفتارے تو دانائے راز راس شیر راز سوز از زا آئے بگو گو از خدی یا از خدا آئے بگو سوال بھی کیا ہے تو پھر <تصفح> پتا نہیں ہے جی کتنے مت ماری جا دیا جاگ ضرور جنت نے پنگ پیتی ہے جہاں پکوڑے کھاتے ہیں پنکھوا جب جواب وہ دیتا ہے کس کسندان در جہاں شاعر کجاس شاعر کجاس کے معنی شاعر کا مقام کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا پردہ او از بمو زیر نواز یہ بات یہ سمجھتا ہے یہ کہ یہ بمو زیر نواز ہے شاعری کی یہ پردہ ہو جاتا ہے شاعر کے لیے اس پہ کھڑے ہو جائے گی ہاں جی میں کام باندھ لینا چند او از بم زیر نواز آ دلے گرمے کے دار در کنار ہاں جی وہ بتاتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کو کہاں سے یہ سوز کہاں سے ملتا ہے آ دلے گرمے کے دار در کنار تیسے یز ہم نمی گیرت قرار جانے مارا لذت اندر جستجوس وہی آ وہی اپنے مقام کے اوپر آ جانے مارا لذت اندر جست شیر را سوز از مقامی آرزوس بہت اچھی بات تھی یہی ہے مقامی آرزوز میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا غالب نے جو کہا ہے وہ کہتا ہے گر عشک نبو دے غمیں عشق نہ بو دے ای ہاں سخنے نقد کے گفتے کے سنوندے شیر راہ سوز از مقام میں آرزوس تو از تا کے سخن مست مدام گر تو آئے میسر ای مقام بات دو بیہانے سنگو خشت می تبا بردن دل ازہ بہش بہت اچھا تھا گل مزے دار کہہ گیا اپنی کہ زبان تو جڑا میں راج چلے گیا مقام ہی نہیں سر اگے دینا ہے کہ غزل بھی ترجمہ کر کے خود زندہ روز ہندی را ڈی پیچو دیتاؤ سر ہک وقت است گوئی بے ہجا یہ وقت ہے کہ تو حقیقت کا راز جو ہے ذرا بے نقاب مجھے بتا دے برتری ہری کی یہ نظم ہے اس کا ترجمہ مجھے پیش کرتا ہے, ہے. بات اس کا جواب تو نہیں دیا ای خدا خدایا نے ترک مایا زندو یعنی یہ ہندو جس بت کو جن بتوں کو پوج رہے ہیں وہ اینٹ اور پتھر کے بتے ہیں ان کے خدا یہ ہیں برترے ہست کے دورست سے دیرو سے کنش خدا بہت بلند ہے دیرو و کے قیود سے مقیدات سے بہت دور ہے بلند ہے سجتا گردا کے عمل خوش کو بجائے نہ رہتا ان چیزوں سے تو پتا لگتا ہے کہ اس میں تھا کچھ واقع کرتی ہے یہ یوں ہی نہیں اس کو لیا کتنی بڑی بیٹی سجدر بے زو کے عمل خشک بجائے نرسب زندگانی ہمیں کردار رشت بہت اچھا گرج دستے تو کاڑے نادر آئے گناہ ہم اگر باشد خواہ زندگانی زندگانم کردار کے زیباؤ کشت ہاش بوئم بتو حرفے کے ندان ہما کس اے خوش آباد کہ بر لوہے دنو را بے نشٹ کون سی ہے وہ دو حرف ای جہانے کے تو بی اثر یزدانز بوئی بوئی بوئی بوئی بوئ یہ یہاں جو ہے یہ خدا کا پیدا کردہ یہ نقش نہیں ہے چرخا ازت ہما رشتہ کے در دو کے تو رشت یہاں جو کچھ ہے یہ بھی دیکھیے جی دی. وادے پجود کے مقابلے میں یہ کہاں بات لے آیا ہے حالانکہ ویدانت خالص واجے وجود ہے تو یہ وہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے یہاں جس چیز سے کچھ اگر کیے جاتے ہیں وہ بھی طے رہی ہے اور اس کا جو نتیجہ اس تکلے کے اوپر تاگے کی صورت میں وہاں وہ تنا جاتا ہے لپیٹا جاتا ہے وہ بھی تو ہی ہے یہ ہے اگلا شیر پیشے دھ تکل بیٹی بچہ ہے پیشے آئی نے مقافات عمل سے گزار واہ واہ واہ پیشے آئی نے بکافات امن سجدا گزار زام کے خیز بے امن دے راق بہشت سمجھ لیا اسے حق حاصل تھا جنت میں جانے کا اور حق حاصل تھا کہ اقبال اس سے یہ چیزیں لیتا تھا کیا بات ہے بال کیا بات ہے کیا لیکن میں نے یہ کہا ہے یہ تو گراگی ہے یہ شخص بتری لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ راجہ تھا اگی ہو کے بعد جو ہے زندگی کی کہہ کی گیا ہے ورنہ ہندوؤں کے گراگیوں کی یہاں تو یہ بات ہوتی نہیں تھی جی. وہاں جا کے جب ویدانت کے اندر چلا جائے تو بہت اونچی باتیں کہہ گیا بہت اونچی بات کہہ گئی اور یہی وہ چیز جو ہے کہ وہ, وہ, وہ بندہ اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ نہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنت بھی یہ چیزیں یہاں سے آئی ہوئی ہیں اور کتنا خوبصورت انداز میں کہہ گیا ہے یہ چیز بھاگئی اس کی نہیں ساری چیزیں ہی بڑی عمدہ کہیں پہ یعنی کتنے زور سے کہہ رہا جہانے کے تو بینی اثر ہے یسنا نے چرخا ہی اس کو ہما رشتہ کے در د اس کشمیر سے پتا چلتا ہے کہ ہندو ہے کہنے والا گل کرنی پاکڑ پاکڑ پکوڑیاں نہیں کرنی جو ادھر گڑیاں بو آؤں پی ہے کشمیر کو چڑخاس تو ہم رشتہ کے بار دور کے یہ پلا ہونے والا کبھی یہ مثال نہ دیکھتا لیکن خیر کشمیر جو ہے وہ تو ہندو آنا ہے بات خالص مسلمان پیشے آئیں مقافات عمل سیدھا ادار گاں کے خیز اف عمل دو دفعہ اے رات و بہشت یہاں سے آگے بڑھ کے حرکت بکاخ صلاطین مشرق اب یہاں پھر میری سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ نادر کا ہے کے لیے یہاں یعنی نادر جیسا چنگیز اور ہلاکو ہلاکو اور چنگیز اور تیسرا نادر اس قدر ڈسٹرکٹیو یہ شخص یہ بھی تو انسانوں کی کھوپڑیوں سے محل بنایا کرتا تھا یعنی اس کی ساری تاریخ میں اریک ہی چیز مجھے نظر آئی ہے جو کچھ قابل کچھ تھوڑی سی قابل ستائش ہو سکتی ہے کہ اس نے سنیوں اور شیعوں میں اتحاد کے لیے کوشش بڑی کی. بہت بڑی مجلسہ راستہ کی تھی اس نے اور بڑے بڑے مشتحد بلائے تھے اور سنیوں علماء بھی بلائے تھے کہ سنی شیعہ میں اتحاد ہو جائے اس کے لیے اس نے بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ اقبال تو اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا یعنی وہ بات بھی نہیں ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاہے کے इसने اس نے کہا نادر کا نام کلی ڈیز تھا اصلی نام جو تھا تو محمد شاہ کے زمانے میں سیونٹین تھرٹی نائن میں اس گیا نے کہ دلی میں جب حملہ کیا ہے اس نے ہوگا تیس نیش کر کے رکھ دیا تھا ہاں جی کل ہاں جی کل بی ہوتا ہے بیان. رفت جانم سدائے برتری مست بو دم از نوائے برتری وہ تھی نوائے ایسی واقعی مفت رومی چشم دل بیدار بے پا برو از ہلکا افکار بے فلسفی کی دنیا سے ذرا آگے چلا چل کردائی بر بزم در ویشاں گزر یت نظر کاخے سلا تین ہم نگر سوری گھر اچھا کافی سلاتی کی طرف بھی ذرا کسروں نے مشرق اندر انجمن سطرت ایرانوں افغانوں دکن ایران نادر افغان دورانی عبدالی, عبدالی درانی وہی تھا جی احمد شاہ دورانی احمد شاہ عبدالی اور گگن میں سلطان شہید ٹیپو فتح علی خاں نام تھا ٹیپو کا ٹیپو نفت تھا اس کا شیر وہ کہتے ہیں نادرا دانائ رمزے اتحاد نے باب اصل ماں داد پیغام وداد باہمی محبت وداد مرد اب وجودش آئے داد افغان ملتے یہ ٹھیک ہے دا. خانوں کو ایک قوم اسی نے بنایا تھا آ شہیدان محبت را امام ڈیپو کیا بات آب رو ہندو چینو روم و شام نام شخ خرشید و محتا بندہ تر خا کے قبرش از منو تو بندہ تر ہا ہا ہاں پیپو سے بھی اقبال کو عشق کرتا ہے کتنی جگہ اس کے لیے اس نے لکھا اور اس کا حق بھی تھا بڑی غلام شخصیت ہے زندہ بادشاہ قبرش از منو تو زندہ تر عشق راز بود بر صحرا دہار واہ واہ واہ وا وا. تو دانی جان چینشتا مشتاکانہ نا از نگاہ خاجۂ بدر حن فکرے سنتا بار سے جذبے حسین واقع. رفت سلتا زی سرائے اختروز نوب سے او در دکن باپی حروس حرف سوتم خاموں فکرم ناتمام تواں گفتن خدی سے آم آم نوریاں از جلائے بصیر زندہ او دانا گویاؤ خبیر خسرے یہ وہ جو محل ہے نا جی اس کی تاریخ اس پورے میں آئی میں سمجھتا ہوں ایسے مقام پہ پہنچ کے شاعر ایک وجد میں آ جاتا ہے اس لیے وہ اس محل کی ڈسکرپشن میں بھی بڑا وقت لیا اس نے کسرے از فیروزہ دیوارو برش آسمان نیل گوں اندر برش رفا کے ہوں از چندو چگوں نی پند اندیشا را خارو زبون آ گلو سرو سمن آن آخ سار از لطافت مسلے تصویریں بہار ہر زماں مسلے تصویریں بہار ہر برگے گلو برگے شجر دارنا را کے نمو رنگے دگر ای قدر باد سباں افسوں گرس تھا میرا برہم زرد اہبرس ہر طرف تھوا رہا فروش مرغ کے فردوس داد اندر خروش بار داہ اندراں کاخے بلند او آو اندر کمند واہ واہ واہ اچھی تصویر ہے ایٹ زیرو ایٹ ڈبلو میں بیٹھا ہوں فرمائیے جی کون تھا جی اسلام صاحب جی آن انہوں نے ٹیلی فون کر دیا ہے جی انہیں کہا ہے کہ سب خرید ہے یہاں وہ جی. سب و دیوارو اساتی از عتیق اثاتی ستوں فرش ہوں آز یشم پرچی از عقیق فرش اس کا یہ سبز سبز رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے یشم یشم بھی اس کو کہتے ہیں یشم و پرچی اور کنارا اس کا از عقیق بر یمینوں بر یسارے آ وساخ اس محل کے دائیں اور گائیں پوریاں صف بسہ، با زری نتاخ نتاخ کمر بنتے ہیں وساخ محل یہ بیٹی تم ان الفاظ کے معنی میں تمہیں پھر لکھا دوں گا تو صرف الفاظ ہی مشکل ہے اور کچھ اس میں ہی, ہی در میں آؤں بے بر اور رنگ زر اور رنگ تخت فسروانے جم اشم بحرام فر یہ وہی ایرانی انداز جو ہوتا تھا نا کسی کا یہ وہ انداز ہے اس کے اندر تو کہانی کے کسی جو ہوتے تھے رومی ہاں آئی نئے اس نے ادب با کمال بے غریب نب گفت مردے ان سے کہا مردے شاعر اخاورس شاعر یا ساہرے اخاورس فکرے او باری کو جانش درد مند شیرے او در خاوراں سوزے پگند نادر نے کہا خوش بیا نتہ سنجے خاوری خوش خوشبیا بہت اچھا ہے اے کے بیا ہر سے دری فارسی زبان کی اندر بات کرتا ہے نا دیکھا جاؤتیت بھی تھی نادر کی ایرانیوں کی خاص طور پہ یہ چیز کہ اس کو زیادہ بعد یہی پسند آئی کہ فارسی میں تو اشیر کہتا ہے نا ہاں کچھ بھی آ جا نہر میں رازیم راما راس گو آچے می دانی سے ایو نے پھڑ لی جتی جی دری پہلوی اور دری پرانی فارسی کے دو تھی نا تو وہ دری فارسی کو کہتے ہیں اب یہ کیونکہ اب یہ اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں عرب کے انفلوئنس سے پیشتر کی جو فارسی تھی نا وہ صرف لے جا رہے ہیں اس کو پھر یہ دری کہہ رہے ہیں اس لیے وہ تو آج بھی نہیں لگتا ہونا پھر دری ہے زندہ روت بعد مدد کشمے خود بر خود کشاد ٹھیک ہے یہ تو کیا لیکن اندر ہلکا دامے فتاد یعنی یہ تو تھا نا اس رضا کے زمانے میں کچھ نہ کچھ بہر پہلے سے یہ ہوئے تھے لیکن اندر ہلکا دام فٹاد کیا تھا وہ ہلکا دام کیا میری بیٹی کیا چیز چاہیے کشتا نازے بتا شوق شنگ خالق کے تعظیب تکلید فرنگ بہت اچھا خود خالق کے اور تقلید فرنگ کار آم وارفتا ایے ملک کو نصب وارفتہ ملک کو نصب دیکھا نا یعنی دو ہی چیزیں ہیں وطن اور نصب اس کے اندر گھرا ہوا ہے ذکر شاہ پورس کو تحیر عرب میں نے کہا ہے نا کہ یہ کچھ بھر لی ہے روس دارے اون تھی ازبار داؤ اندر کوئی کیفیت نہیں ہے آج قبو... خود ایران کی کیفیت یہ ہے کہ ساری چیز تو کی باہر کی ساری چیزیں لے آ رہا ہے آج کبور کونا بھی جو ادھ حجات بہت اچھی بڑی اچھی تنقید کی ہے با وطن کا وسطو آج خود درگش ہاں دل کا رسکن ڈالو از حیدر گزشت نقش باتر می پذیبت از فرانی سرگزشتے خود بغیرت اطفرن پیر ایران زمانے یزد جرد، کہتا ہے وہ زمانہ قبل اسلام کا جو اسی، وہ، وہ، وہ، وہ اسلام کا وہ ایران تھا اس کو لا رہا ہے زمان گرانا یزد گرد کے گرانے سے اپنی نسبتیں ملا ملا کے تو یہ بتاتا ہے ہم کتنے پرانے واقع ہوئے ہیں صاحب پیر ایران زمانے یزگرد گرد چہرہ او بے فروغ از ہوں سردو نے سرد, سرد دینو آئینو نظام او کہن شیدو ویسے تو سورج رکھا ہوا اپنا نشان جنڈے کا شیدو دو تارے صبح و شامے او کوہن ماؤ میں در شیشا تاکش نبو یک شر در تو جائے خاکش نوب پہلے یہ کیفیت تھی اس کی اسلام سے پیشتر تاز سہرائے رسی دش ماشرے آادہ حیات دیگرے ای چنی حشرز انایات خداس ہارس باقی رو متم کو بڑا اداس یہ یہ یونی کا صدقہ تھا ان عربوں کا کہ جو ایران کو یہ کچھ بنا کے رکھ دیتا ہے رحمتوں رومتوں کو کبرا ختم کر گیا کار سب تک پکی ہے آ کے رف تک پہ کے رے جانے پاؤ وہ کہتا لیکن جس کسی کے پیکس سے جان چلی جائے بے قیامت برنمی آئے سے خاؤ مرد سہرائی بیراں جان ڈی بسوئے ریگ زارے خود روی یہ کریں خود روی کو از نو ہے ماں بے سر دو رف کو دینا صاف کر دینا برگو ساز اصر نو آور دو رف وہ تہرائی جو تھا احسان ارب نشناخت از افرنگیوں بے خدا خطن آتیش بڑے انتمیر بہت دے دے لیکن اس کے بعد پھر دیکھیے یہ پھر ناصر خسرو کو لے آیا ہے پتہ نہیں کی ہوا ہے ماپیماری نمورہ نیش و درو ہے ناصر خسرو علوی و غزل مستانہ ہے فراہدہ غائب نیش چلو چلو سیاح کا موقع ناصر خسرو یہ ایک ہزار سال ایک ہزار یا چار یا پانچ میں اس کی پیدائش ہے یہ بلک میں پیدا ہوا تھا مصر میں چلا گیا وہاں اس زمانے میں فاتبین جو تھے مصر کے ان کی سلطنت تھی ان شیعہ تھا شی نہیں اسماعیلی تھا بلکہ اسماعیلی بھی نظاریہ تھا یعنی حسن بن صبا کا جو اسماعیلیہ فرقہ تھا بڑا غالی قسم کا یہ وہ تھا ناصر کسرو تو باتمین تو خالی اسماعیلی تھے نا اس لیے وہاں جب یہ گیا ہے تو اس کی بڑی عزت ہوئی تو انہوں, انہوں نے اسے یہ خوراسان کا علاقہ دے دیا تھا واپس آیا ہے اس نے پہلے تو بہت سفر کیا تو اس کا سفر ناما سب سے زیادہ مشہور ہے ناصف کسرو کا ویسے گویا اور بھی کتابیں اس کی ہیں فلاسفر بھی تھا یہ لیکن غالی قسم کا اس میں یہی ہے کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہے جس میں شیت اور غالی قسم کی شیت اس کے اندر نہ پائی جاتی ناسر کی سرو کے تو وہ بہرحال وہ بھی اس لنب کے اندر اس کی ہے جسے پان کو ڈنڈائی ہوئی ہے اس کی ایک غزل بھی ہے یہ اس کے دیوان سے لی ہوئی غزل ہے ناسر کے سرو روزہ نہ کھول دیے بہت ارلی ایج کے یہ لوگ آتمائی کسی سبھی واپاری سبھی کے درمیان کی تو وہ مشر میں تھے نہیں وہ بہت ہے ان کا دسترا چون مرکبے تیو قلم کر دی مدار ایک غم گر مرکبے تن لنگ باشد یا قرن پھر اس کا غامی نہیں ہے کہ یہ میں یہ جسم تمہارا جو ہے وہ کمزور بھی اگر ہو جائے لنگ بھی ہو جائے لنگڑا بھی ہو جائے قرن کہتے ہیں وہ جس کے تخنے سے کھال ابڑ گئی ہوئی ہو زخمی سے مراد یہ پی جس کے تھا وہ لنگڑا ہوا جائے یا اس کے ٹخنوں سے کھالو چودڑ چکی ہوئی ہو جومی بھی ہو جائے تو کوئی بات اس کی نہیں ہے اگر ہاتھ جو ہے اس میں تیغ اور قلم دونوں ہیں تو پھر جسم کمزور بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں از سرے و از نو کے قلم زائد ہنر ہے برادر ہم کیوں نور از نارو نار از نار ون جس طرح سے کہ روشنی آگ سے پیدا ہوتی ہے اور آگ جو ہے گلنار سے پیدا ہوتی ہے یہ انار کے درخت کی وہ جو کلیاں ہوتی ہیں بے ہنر دان نزد بے دی ہم کلم ہم تیز را کیوں نہ باشد دی نہ باشد کل کو آہم را سمن اگلی چیز بہت اچھی کہہ رہی قلم دونوں بھی اگر وہ دین کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بے ہنر ہے حقیقت میں کون کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ دین کے ساتھ نہیں ہے تو گرامی بدانا وہ بنا دا ہر گشت بڑی عمدہ کے لیے کہتا پھر دین بھی جو ہے اس کو بھی ایسی قوم کے سپرد کر دیجیے جو وہ دین بھی خوار ہو جاتا ہے پہلے کسی ایسی قوم کے ضبط کر دیجئے کہ جو اپل و فکر و حکمت میں بلند ہے دین کا مطبہ بھی اونچا ہو جاتا ہے یعنی پہلے چیز تو اس نے کہی کہ قلم اور تیغ دو چیزیں ہیں جس سے یہ ہو پھر آگے یہ چیز کہی کہ دونوں ہی چیزیں اگر ہوں لیکن اگر وہ دین اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں دین کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ کس قسم کی قوم کے اندر وہ تم دیتے اس نظام کو اس دین کو اگر قوم اس قسم کی ہے تو پھر وہ جو دین ہے پھر وہ فارو زبہ ہو جاتا ہے وہ قوم ہی اس کو لے کے ڈوب جاتی ہے کیسا ایران کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہوئی ایران میں پہنچ کے دی برانی شدھ بنادا, بنادا بدانا وہ بنا دا خرگش پیش نادا دی چو پیشے گاؤ باشد یاسمن چندیلی کے پھول گائے کے آگے ڈال دیجئے اور یہ خوب مثال ہے اس کو ہم کیوں کر پاسے کے از یک نیما زو الیسرا کرتا عائد یہ ہے یوں سے تھوڑا برا بنتا ہے یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ کپاس اس کا کوئی اس سوتی کپڑا یا سوت یا کپاس کرپاس دونوں کرپاس کپاس کو بھی کہتے ہیں کرپاس کے کپڑے کو بھی کہتے ہیں دین تو وہ کہتا ہیں یوں سمجھیجیے کہ ایک کپڑے کی طرح سے ہے اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت الیاس کا کرتا بن جائے بس دیگر नीमा یہودی راگن یہودی را بڑی ادب آپ کے ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ناطر خصلوں کو اس نے یہ بہت اچھی چیز لی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آن جوان کو سلطنت ہ آخرید باز در کو ہو کفار خد روید کفار جنگل آتش در کو ہو سارش بر فرو خوش آیاڑ آمد برو یا پاس کو بتاؤ یہ کہ جس نے یہ کیا اب کی یہی صورت ہی نا یہاں آ کے سارا کچھ کر کے مٹھوں کی طاقت توڑ کے یہ سارا کچھ فتح کر کے پھر واپس چلا گیا تھا اب وہ جس سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جو ہے اس کے متعلق پھر کیا چیز یار آمد بنو یا پاک ہو لیکن وہ ہری پٹھان کی طرح تو خوشحال خاں فتح کے ہاں اس کی شاعری میں بڑی توانائی ہے حرارت ہے حرکت ہے لیکن یعنی ساری عمر کرتا گیا رہا مغلوں کے خلاف افغانوں کو لڑاتا رہا نصب کی بنیاد کے اوپر اس شخص یہ ساری چیز رکھی اور انہیں یہ کہا کہ, کہ یہ افغان نہیں ہیں ان کے خلاف یہ لڑاتا رہا یعنی یوں ان لوگوں کی ساری توانائیاں تباہ ہو گئی نا کہ اقدار حیات سے ہی سامنے نہیں تھیں قید میں رہا مغلوں کی عمر بھاری ہے. یہ بھی صورت رہی خوش تردا شاعر اخوا شناز کان کے دینت بعض گوئے بہراس ہاں حکیم ملت اقوانیاں ہاں طبیل قلت اقوانیاں راز قوم دید و بے گفت حرف حق با قانہ گف ہر سے حق باد شوقی رند دانہ گف یہ اس کے ہیں یہ فارسی میں بھی لکھتا تھا یہ کشتوں میں بھی لکھتا تھا ممکن ہے یہ کشتوں کے ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اس میں کیونکہ میں نے اس کے فارسی میں نہیں دیکھے اگر سے یہ میں نے سنا تھا یہ تو ہمارے جو تھے وہ مردان والے اسلم انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فارسی میں میں اس کا ہے میں نے اس کے صرف پشتو میں دیکھے سرجو اشتر یادت اگر افغان گر با یاراکو سازو با امبار در اتنا کچھ اس کے اوپر لگا ہوا بھی ہو یہ سب کچھ ہو ہمت دونش کم درتی اور کم ہمتی کی کیفیت یہ ہے کہ ازاں امبار بر اتنا سارا کچھ ہے میشو خوش نوت باز زنگے شتر وہ جو گھوم کی گھنٹی ہوتی ہے نا لڑکی ہوئی وہ لوٹ کے اس کو لے جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اتنے کے اندر ہی تو یہ اس کی کیبیت ہوتی ہے تو لوٹ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسی کو لے کے خوش ہو جاتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ باقی کیا لگا ہوا ہے یہ اس کی ہمتیں دور کی کیفیت ہے کہتا ہے یہ ہے اس قوم کی حالت یہ خوشحال خاں نے یہ چیز کہی تھی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے مریض وہاں انتظار کر رہے ہوں گے بات ابھی عبدالی کی آگے اگر ہم نے چلا دی تو بہت لمبی ہے اسے ہم آئندہ تک لے لیں گے آج ہم جاوید نامے کے سفید دو سو سات تک پہنچ گئے باقی آئندہ ہم